بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سونی قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو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 اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا اجالل عجاب کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اولا کم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 ہوںک من الحض يا شکست کھائے ہوئے گرہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے قبل ہوں قوم نو آدوں پھر راؤن ان سے پہلے نور کی قوم اور عاد اور میخو والا فرعون بھی جٹلا چکے ہیں و ثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئک اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ شکست خوردہ گروہ ہیں ان کل الا كذب الرسل فحطع طعام ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا وما ينظر ها واحدة ما لها من اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہمارے پدار ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اس برالو نبل اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داود کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے سخرنا ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تصویر کرتے تھے كل اواب اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک ان کے آگے رجو رہتا تھا وفصل اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی وَهَلْ أتاكَ نبأ الخصم إذ اور اے نبی کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے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 تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا ان دیجیے سر سراجتوں سال اکیلنی ہے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 اور داود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا فغفرنا له ذلك و له عندنا و مآب تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب ورقم مقام هي يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا <تصفيق> تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل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 اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا کس اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے بکسد نہیں پیدا کیا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 سل ارحم نے داود کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے بلاشی نلجی جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے سقول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 پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ <أَنَاب> اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کیا پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایا نہ ہو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 نا وذکر لاءول الالباب نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی وخذ بيدك ضرفا فاضرب به ولا تحنس ان وجدناه خابرا مئم العبد انه اور ہم نے ان سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو پھر اس سے مار لو اور کسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے وَذكر اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے اننا ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا و انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ وانكر اسماعيل وليسع ود الكفل وكل من الاخيار اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے و ان لحسن مآب یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے جن ابوان ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے فيها يدعون فيها وشراب ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں گے الطرف اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر ہو ہوں گی ما یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ان ما له یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہزا لَشَرَّ <مَآَاب> یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہن میں افلنا سب یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے ہم یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھے شچ ازواج اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گی یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھسی چلی آ رہی ہے ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے کہ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں تم قدم تم لنا سب سل کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوش خوشامدید نہ کہا جائے تمہیں تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پر جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دو زخم دگنا عذاب دے وہی جلن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 یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں ان نظر چل حقاق بے شک یہ اہل دوزک کا جھگڑنا برحق ہے الم انہ واحد الق کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں رب السماوات والارض وما جو آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب ہے بخشنے والا قل هو نبع کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتی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 میری طرف تو یہی وہی کی جاتی ہے کہ میں کلم کھل کھلا خبردار کرنے والا ہوں قال ربك انی خالق بشرا من جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں فَإذا ونفخت من له جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا کل سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر من الكافرین مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت ام كنت من العالین اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟, کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا قال انا من نار من بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا انجی فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اندی اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی قال رب الى يوم کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں ملت دے قال پالی فرمایا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے قال کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا إلا عبادك منهم سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں کو فرمایا ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہی کہتا ہوں لم لم اجمع کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے